حضرت ابو ہوریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے وہ اس دعا سے افضل نہیں ہوتی اللہ میں دنیا وے دنیا اور آخرت میں آفیت کا سوال کرتا ہوں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3851